اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشان کی نون گوننا نہ اتری تم تو ڈر سننے والے ہو اور ہر قوم کے ہادی